صلی اللہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى هو الذي قلقكم من طراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولا الکم <تَعْقِلُون> میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں زندگی دی ہے اور یہ زندگی مختلف مراحل کے جمع کرنے کا نام ہے ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کی گود میں پلتا ہے پھر ایک کے بعد ایک مرحلے طے کرتے کرتے وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے اور بڑھاپے کے بعد انسان کو موت آتی ہے اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو انہیں مراحل میں بانٹا ہے بچپن جوانی اس کے بعد ادھیڑ عمر اور اس کے بعد بڑھاپا اور اس کے بعد میں ایک انسان کو موت آتی ہے کوئی انسان اس سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچ پاتا ہے اللہ تعالی پرانے کریم میں فرماتا ہے خلقكم من تراب. اللہ ہے جس نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا من پھر اس کے بعد تم کو نطفے سے پیدا کیا. من پھر اس نطفے کو القاہ میں تبدیل کر دیا سما یخریجم قلع پھر وہ بچہ شکل میں بچے کی شکل میں طفل کی شکل میں تم کو اپنی ماؤ کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے سم ملی تبلغ پھر اس کے بعد تم جوانی کی یا پختگی کی عمر کو پہنچتے ہو تم مری تک شیوخا پھر اس کے بعد تم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو امین کو من توف من قبل اور تم میں سے بعض اس سے پہلے بھی موت دیے جاتے ہیں ولی تبلغ و یہ سب اس لیے ہے کہ تم ایک مقررہ مدت اور ایک خاص عمر تک پہنچ جاؤ جو تمہارے لیے طے شدہ ہے ولاءم تاخیر اور تاکہ تم عقل سے کام لو غور کرو سورہ غافر کی یا سورہ مؤمن کی آیت نمبر سڑسٹھ سڑ ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے مراحل بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا پھر اس کے بعد انسانیت کا سلسلہ چلتا رہا نطفہ اور علقہ کی صورتوں سے بڑھتے بڑھتے یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اور بچہ پھر ماں کی گود میں آتا ہے پھر وہ جوان ہوتا ہے پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو موت آتی ہے کوئی بڑھاپے سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے اس طرح سے یہ ساری ترتیب اور یہ سارے مراحل انسان کی زندگی میں عام طور سے سماج میں آپ بھی دیکھتا ہے انہی مراحل میں سے ایک مرحلہ بڑھاپے کا ہے جو کہ آخری مرحلہ انسان کی زندگی کا ہوتا ہے اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی کہ جیسے بچپن ہوتا ہے ویسے بڑھاپا ہوتا ہے بچپن میں جیسے جسمانی اعتبار سے کمزوری ہوتی ہے بڑھاپے میں جوانی کے بعد جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے بدن ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے انسان کی قوتیں کم ہو جاتی ہیں نگاہیں اس کی ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی ہیں آدمی کے جسم میں وہ قوت نہیں ہوتی جو, جو جوانی میں تھی آدمی کی زبان اس طرح سے نہیں چلتی جیسے بچپن میں یا جوانی میں چلتی تھی تو ایک انسان جیسے بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے جسم کے حصے اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کرتے ہیں کمزوری اس پر آ جاتی ہے اسی طرح سے انسان کی یادداشت بھی متاثر ہو جاتی ہے انسان جیسے بچپن میں ماں باپ پر ڈپینڈنٹ تھا وہ مناسب تھا دوسروں کے اوپر اس کا مدار تھا اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے اعتبار سے وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتا تھا ایک وقت آتا ہے بڑھاپے میں وہ اپنی اولاد پر یا جو اس کے قریبی ہیں ان پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایک اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو بچپن آدمی کا بڑھاپے میں دوبارہ لوٹ آتا ہے اور یہ اس بات کی طرف علامت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ تم کو پھر ہم اسی حال میں واپس لے جانے والے ہیں جس حال میں تم پہلے کہ اب تم کو پھر موت آئے گی پھر تم واپس سے پیدا کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ اس بات کی آرامت اور مشاہداتی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پہلی حالت میں انسان کو واپس لوٹا سکتا ہے یہ اپنی زندگی میں انسان بڑھاپے میں دیکھتا ہے اور پھر موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن زمین سے نکال کر اپنی قبروں سے نکال کر واپس زندہ کرے گا جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں نکالتا ہے ویسی قیامت کے دن قبر کے پیٹ سے باہر نکالے گا تو وہ اللہ جو بے جان مادے میں جان ڈال کر انسان کو دنیا میں لا سکتا ہے وہی قبر میں حیات دے کر واپس انسان کو زندہ کر سکتا ہے تو یہ پوری ترتیب اور اس طرح سے ایک حال سے دوسرے حال میں انسان کا جانا انسان کو آخرت یاد دلاتا ہے اور اس کو یاد دلاتا ہے کہ کوئی ایک حالت ایسی نہیں ہے جو مستقل ہو مرنے کے بعد بھی قبر میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے بلکہ اس حالت میں بھی رہ کر ایک وقت کے بعد پھر واپس سے اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی زندگی کے مراحل میں بڑھاپے کو بھی ذکر کیا ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم مری تکون شیوخا پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ شیخ عربی زبان میں عمر دراز کو کہتے ہیں جس کی عمر ہو جائے اس کو شیخ کہا جاتا ہے اس کی جمع شیوخ ہے بڑھاپے کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا باتیں آئی ہم دیکھتے ہیں نمبر ایک امت مسلمہ کی عمریں کتنی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما میری امت کی عمریں یعنی میرے امتیوں کی عمریں ست, ستر ساٹھ سے لے کر ستر کے درمیان ہیں مَا بَيْنَ سِتِّينَ إِلَى وَأَقَلُهُمَّ يَجُودُ ذَلِكَ اور بہت کم ان میں سے ہوں گے جو اس حد کو پار کریں گے یعنی اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان میں ہوں گی اس سے زیادہ بھی عمریں ہوں گی لیکن بہت کم ایسے ہوں گے جو ستر کی حد کو پار کر پائیں گے لہٰذا اس اعتبار سے انسان کو اپنی زندگی کا بجٹ اگر وہ کرتا ہے کہ میکسیمم اگر وہ جی لے تب بھی اس کو ساٹھ ستر کے آس پاس ہی اپنا حساب رکھنا چاہیے اور اگر اس کی عمر اتنی ہونے کو قریب ہو جائے چالیس سال پار ہو جائیں پچاس بھی ہو جائیں اور ساٹھ ستر میں اگر وہ ہو تو پھر اس کو اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کر لینا چاہیے اس حدیث کو امام متردھی اور ابویالہ نے روایت کیا ہے اسی طرح سے بڑھاپے کے بارے میں ایک حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے انسان بڑھاپے سے نجات نہیں پا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یا عباد اللہ تدابو اے اللہ اے کے بندو دوا کیا کرو اے اللہ کے بندو بیماری سے شفا کے لیے دوا استعمال کرو علاج کرو فإن اللہ لم إلا وضع له دوا اس لیے کہ اللہ تعالی نے زمین میں جو بھی بیماری رکھی ہے اللہ نے اس کے لیے ضرور دوا بھی رکھی ہے اگر دنیا میں اللہ تعالی نے بیماری رکھی ہے تو اللہ تعالی نے دنیا میں دوا بھی رکھی ہے تو ہر بیماری کی دوا دنیا میں موجود ہے اسلام ہم کو سکھاتا ہے لہذا کسی بھی مریض کو دنیا کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نا امید ہو جائے کہ علاج نہیں ہو سکتا ہے آج اگر کسی کے پاس علاج نہیں تو کل ضرور اس کا علاج مل سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ صلاح سے فرماتے ہیں کہ فَإنَّ اللَّهَ لَمْ يضع إِلَّا وضع له دواء اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کے لیے اس نے دوا بھی دنیا میں رکھی ہے غیر دائن واحد سوائے ایک بیماری کے اور آپ نے فرمایا وہ کیا ہے الحرم الحرم کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپا بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ایک انسان بیمار آج ہے کل واپس سے صحت مند ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں کہ آج بوڑھا ہے تو کل سے واپس جوان ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے بُڑھاپے سے آدمی نکل سکتا ہے نہیں بیماری سے باہر نکل سکتا ہے لیکن بڑھاپے سے واپس رجوع نہیں ہے لہذا بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد میں آدمی یہ نہ سوچے کہ اب یہ عمر ظاہر ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا اور ساری انسانیت اس کو جانتی ہے اس حدیث کو امام احمد ابوداؤد سمدینسیب نے ماجا اور ابن حبان اور حاکم نے رواج کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے لمبی عمر کا ملنا ایک انسان کے لیے خیر بن سکتا ہے مثال کے طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان قال ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یا رسول اللہ اََ خیر اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے لوگوں میں اَََ سے خیر لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے کالمال وحسن حسن ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال اچھے ہوں جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال نیک ہوں کالا فا کی شر صاحبی نے پھر پوچھا کہا کہ لوگوں میں سب سے بدترین انسان کون ہے سب سے برا انسان کون ہے کال امپال و سلو آپ نے فرمایا سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو جس کی عمر لمبی ہو اس کے امال برے ہوں تو عمر کا لمبا ہونا جسے آدمی بڑا ہو جائے ایک لمبی عمر اس کو ملے ایک ظاہر باتیں بڑا پائے گا اس کو جوانے کے بعد بڑھاپا آنا ہی آنا ہے تو اب لمبی عمر اگر ایک انسان کو ملتی ہے تو یہ برائی نہیں ہے برائی ہے کہ لمبی عمر کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے اعمال اچھے نہ ہوں برائی ہے کہ آدمی کو عمر تو لمبی ملے لیکن امال اس کے صحیح نہ ہو تو ایک انسان اگر صحیح اعمال کرتا ہے تو لمبی عمر کا ملنا اس کے لیے خیر بن سکتا ہے اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ نیکی کرے گا اس کے نیک اعمال بہت زیادہ ہوں گے تو اس حدیث کو امام احمد اور ترمزی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور شیخلبانی جام صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے لمبی عمر یا بڑھاپے کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپا انسان کے اوپر خود حجت ہے یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی مہلت پوری ہونے کی علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من من امر تو جس انسان کو اللہ میری امت کا جو آدمی ستر سال کی عمر پائے جس کو ستر سال کی عمر مل جائے ایک انسان کو لمبی عمر کا ملنا اللہ کی طرف سے اس پر اتمام حجت ہے کہ ایک انسان کو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں زیادہ لمبی عمر دے دے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حجت تمام کر دی اس اعتبار سے کہ زندگی سے جو سبق اس کو سیکھنا چاہیے تھا اور تیاری آخرت کی جو کرنی چاہیے تھی اس کے لیے کافی وقت اس کو مل گیا وہ آدمی عذر اللہ کے پاس نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے اتنا وقت نہیں ملا اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں آخرت کی تیاری کر سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من, عمر من امتی میرا سب میری امت میں سے جس انسان کو ستر سال کی عمر دے دی گئی فقط عدر اللہ علیہ فل عمر اللہ تعالیٰ نے عمر کے معاملے میں اس پر حجت تمام کر دی اب اس انسان کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہیں رہا جتنا عذر اس کو دیا جا سکتا ہے جتنا ایکسکیوز اس کا ہو سکتا تھا اس نے پورا پورا فائدہ اٹھا لیا ہے جس انسان کو اللہ تعالی لمبی عمر دے دے یہ لمبی عمر دینا اللہ کی طرف سے اس کے لیے سوچنے کا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے وہ اپنی غلطیوں کی صلاح کر لے اگر گناہ اس سے ہوئے تو توبہ کر لے اگر عبادات میں کوتاہی اس سے ہوئی ہے تو اس کی بھرپائی کر لے تو جو چیزیں انسان کی زندگی میں باقی رہ جاتی ہیں وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ کرنا چاہتا تھا بہت ساری تمنا تھی حج کرنا تھا پلا چیز تھی اور وہ ساری چیزیں رہ گئی کیوں وقت اس کے پاس نہیں تھا لیکن ستر سال کی عمر انسان کو ملنا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے جتنا وقت زندگی کے لیے دینا چاہیے تھا اتنا اس کو دے دیا اب اللہ کے پاس وہ کوئی بہانہ نہیں کر سکتا ہے لہذا یہ حدیث بتلاتی ہے جس کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالی ستر سال کی عمر دے دے اس انسان کے پاس کوئی بہانہ کوئی عذر باقی نہیں رہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں دوسروں کی ذمہ داری ان کے سلسلے میں کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا احترام نوجوانوں نے اور تمام لوگوں نے بچوں نے سب نے کرنا چاہیے کہ عمر کا زیادہ ہونا ایک انسان کو لوگوں کے نزدیک قابل احترام بناتا ہے کہ زیادہ عمر کا ملنا خود ایک احترام کی چیز ہے اور دوسروں کو چاہیے کہ ان کا اجلال کرے ان کی تعظیم کرے ان کو ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدزبانی نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجلا ارام ابھی شعیب اللہ تعالیٰ کے اجلال میں یہ چیز شامل ہے اللہ تعالیٰ کے احترام میں اللہ کی تعظیم میں یہ چیز داخل ہے کہ ایک مسلمان جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو اس کا اکرام کیا جائے یعنی ایک انسان جب کسی بوڑھے شخص کا احترام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اجلال کے ذمن میں آتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کا احساس اگر واقعی اس کو ہے تو پھر اپنے سے زیادہ عمر دراز جو لوگ ہیں ان کا بھی اس کو احترام کرنا چاہیے وہ حامل اور اسی طرح سے اس, اس قرآن کے حامل کا بھی اکرام کرنا چاہیے جو قرآن کے سلسلے میں غلو نہیں کرتا ہے ایگزیجریشن نہیں کرتا ہے اور اس کے سلسلے میں جفا تقصیر کو تاہی نہیں کرتا ہے اور وہ اکرام ادسلطان المخص اور یہ بھی ہے اللہ تعالی کے اکرام میں اللہ کے جلال میں یہ بھی داخل ہے کہ مسلمانوں کا حاکم جو لوگوں کے ساتھ عدل کرتا ہے اس کا بھی اکرام کیا جائے تو تین لوگ ہیں جن کی عزت کرنا احترام کرنا اللہ تعالیٰ کے اجلال اس کے جلال کو ماننا اس کی تعظیم کرنے میں داخل ہے ایک بوڑھا انسان جو مسلمان ہو دو ایسا قرآن کا حامل جو قرآن کا حق ادا کرتا ہو اور تین ایسا مسلمانوں کا حاکم جو لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ عدل اور قسط کا سلوک کرتا ہو انصاف کرتا ہو اس حدیث کو امام ابوداود نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑھاپا قابل احترام چیز ہے یعنی دوسروں کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ بزرگوں کا اور عمر دراز لوگوں کا احترام کریں ان کا عمر والا ہونا ہی ان کے احترام کے لیے کافی ہے اسی طرح سے بڑھاپے میں خاص طور سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اللہ تعالی قران کریم میں فرماتا ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب کا قطعی حکم ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے ان یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما تمہاری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تق اللہ تو ان سے اف تک مت کہنا ولا تنہر ہوما اور ان کو جھڑکنا بھی مت ڈانٹ ڈپٹ بھی مت کرنا وقل اللّہما قلن کریمہ بلکہ ان سے بات کرنا تو ایسے طریقے سے جس میں اکرام کا پہلو غالب ہو جس میں ان کا احترام اور ان کا اکرام موجود ہو وقت لہما جنا حد من الرحمہ اور اپنے بازوؤں کو ذلت کے ساتھ ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہوئے جھکائے رکھنا یعنی ذلت کے ساتھ گھمنڈ سے نہیں اور رحمت کے ساتھ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا وقر ہما رب کما ربیانی رب صغیرہ اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرنا کہ اے میرے رب جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا پوسا ہے اے اللہ تو بھی ان کے اوپر رحم فرما تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا سلوک فرما تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امّا عندك او دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک تیری زندگی میں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو, تو نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے نمبر ایک ان کو اف تک نہ کہنا یعنی زبان سے ان کا انسلٹ نہیں کرنا اف کا کلمہ بھی ان سے نہیں کہنا دو ان کے ساتھ ت... ولا ان کو جھڑکنا نہیں یعنی زبان سے خاموش رہے لیکن آنکھیں آدمی دکھائے گور کے دیکھے ماں باپ کو تو یہ ولا تنہر ہوما نہ زبان سے ان کی ساتھ بدسلوکی کرنا نہ سلوک ان کے ساتھ برا کرنا اور ان کے ساتھ کیا کرنا اب دو چیزیں نگیٹو بیان کی تو دو پازیٹیو بیان کی تو قول کے اعتبار سے کہا کہ ان کے ساتھ اف مت کرنا اف نہیں کہنا اور اکرام کے اعتبار سے دعا بھی کرنا کہ اے میرے رب انہوں نے مجھ کو بچپن میں پال پوچھ کے بڑا کیا ہے لہذا تو ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کا ہے تو یہ بڑھاپے کی عمر میں والدین کو نرم بات اور اسی طرح سے سیکیورٹی اور رحمت کا سلوک کی ضرورت ہوتی ہے جو اکثر نوجوانوں کی طرف سے ماں باپ کو نہیں ملتا ہے وہ جوانی کے جنون میں اتنا دیوانہ ہوتا ہے اپنی زندگی کے جو بھی اس کے پیشن اور اس کے بہت سارے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کے حصول کے لیے لذتوں کی طلب کے لیے نوجوان عام طور سے بوڑھوں کو خاص طور سے ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتے ہیں لہٰذا یہ بہت بڑی ناقدری ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی, اتنی تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے کچھ تو اس کی اہمیت ہے تبھی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے اور ایک انسان اگر ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں اچھا سلوک نہیں کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کی بنیاد پر عذاب آتا ہے عجیب بات اس میں یہ ہے کہ ماں باپ سے بدسلوکی نہ صرف یہ کہ آخرت کی جہنم ہے بلکہ وہ دنیا کی بھی سزا ہے لہٰذا یہ بہت سنگین معاملہ ہے جس کی طرف نوجوانوں کو, دھیان دینا چاہیے ان کے بڑھاپے کو اپنے لیے جنت کا دروازہ سمجھنا چاہیے بوڑھوں کے تعلق سے نماز کے سلسلے میں بھی امام کو خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے آپ نے فرمایا ادا کو مناسا فلف تم میں سے کوئی آدمی جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو اپنی نماز کو بہت ہی ہلکا رکھے اپنی نماز بہت لمبی نہ کرے بلکہ نماز کو مختصر کریں ادا امدو کو مناسب فلف تم میں سے جب کوئی آدمی امامت کرے لوگوں کو نماز پڑھائے تو اپنی نماز کو بہت مختصر کرے ولکبیر وائف ولمریف اس لیے کہ لوگوں کے درمیان جو پیچھے مقتبی ہیں ان میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بوڑھے ہوتے ہیں اور کمزور لوگ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے بیمار ہوتے ہیں فیداف وخدہ ہو فلی وسلی کئی اور جب اکیلا و نماز پڑھے جب نفل نماز اس کو پڑھنی ہو اور اکیلا ہو تو اب جتنی چاہے لمبی کر دے اس کی مرضی تو لوگوں کو جب نماز پڑھائے مختصر پڑھا ہے۔ اکیلا جب نماز پڑھے جیسے تحجد پڑھ رہا ہے لمبی نماز پڑھے اس کی مرضی لیکن اگر یہ لوگوں کو امامت کر رہا ہے اور لمبی نماز پڑھاتا ہے پیچھے بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں اور کمزور لوگ ہیں اور اسی طرح سے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں اس کی لمبی نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی آپ غور کریں کہ مسلمانوں کے امام کو نماز جیسے افضل ترین عمل میں جو قیامت کے دن جس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے اس عمل کے بارے میں خاص طور سے تلقین کی جا رہی ہے کہ تیری نماز سے ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے آپ سوچیں کہ اسلام کتنا دوسروں کو تکلیف سے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکنے کی تعریف دیتا ہے اور عبادت کے ذریعے سے بھی بزرگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے تو آپ سوچیں کہ بدزبانی کر کے ہاتھا پائی کر کے اور دل دکھا کے تکلیف دینا کتنی بری بات ہوگی تو یہ, یہ امباب اولا برا ہے اتنی تکلیف بھی ان کے لیے سیکھ نہیں ہے کہ ایک آدمی امامت کرے تو اس کی نماز سے ان کو تکلیف ہو تو براہ راست ان کو تکلیف پہنچانا کتنا برا ہو سکتا ہے اسلام میں یہ چیز بہت ہی بری مانی گئی ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے بڑھاپے کے تعلق سے ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں اور وہ اتنے بیمار ہیں کہ بستر پر ہیں یا بہت بوڑھے ہیں اور سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے گھر کا کوئی فرد حج بدل کر سکتا ہے ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے فرماتے ہیں جاءت مرأت من خطعم عام حجت الوداع خطعم قبیلے کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجت الوداع کی موقع پر آئی قالت یا رسول اللہ ان فریضت اللہ علی عباده فی الحج ادرکت ابی شیخاں کبیرا اے اللہ کی رسول اللہ کا فریضہ جو حج کا اللہ نے بندو پر آیت کیا ہے میرے والد کو حج کی نوبت آ گئی ہے حج کا وقت ان پر آ گیا ہے لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں استطاعت مالی اعتبار سے ہے لیکن میرے باپ کو حج نے پایا تو بڑھاپے میں پایا شیخ کبیرہ بات بزرگ اور بات بوڑھے ہو چکے ہیں لا ان یسطی وست واحر وہ سواری پر ٹھہر نہیں پاتے ہیں سواری پر سوار ہو نہیں سکتے ہیں اور اگر بٹھا بھی لیا جائے تو گر جائیں گے ایسی حالت ان کی ہے فَحَل ان احج کیا یہ صحیح ہے کہ میں ان کے بدلے ان کی طرف سے حج کروں کالا آپ صلی اللہ علیہ نے کیا کہا کہ ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو اس سے معلوم یہ ہوا اس کو امام البخاری رواج کیا ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں اور وہ حج کی ان کی ساری استطاعت ہے سوائے اس کے کہ وہ سواری نہیں کر سکتے ہیں جا نہیں سکتے ہیں بڑھاپا تو ان کی طرف سے گھر کا کوئی فرد بیٹا یا بیٹی بھی اگر کرتی ہے تب بھی وہ حج ان کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے بشیر سے, سے حج بدل کر رہا ہے اس کا پہلے سے حج ہوا ہونا چاہیے اس حدیث کو امام البخاری الباری نے روایت کیا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمر دراز افراد کے لیے قرآن و سنت کی طرف سے کیا نصیحتیں ہیں ان کو کن چیزوں کا لحاظ اپنے سلسلے میں رکھنا چاہیے نمبر ایک جو سفید بال بڑھاپے میں آ جاتے ہیں اس کو اکھیڑنا نہیں چاہیے ان کو توڑ کے الگ نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے بڑھاپا جب شروع ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو بوڑھا سمجھیں تو وہ کیا کرتے ہیں داڑھی میں سے بالوں میں سے سفید بال یا پھر توڑ کے نکال دیتے ہیں یا پھر کالا رنگ اس کو لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو اب بھی جوان سمجھتے رہیں تو یہ حقیقت اس سے بدلتی نہیں ہے لوگ ان کو جوان یا, یا بچہ بڑھاپا تو بڑھاپا ہے اب عمر آ ہے تو ایک آدمی بڑھاپا چھپائے یہ مناسب نہیں ہے اللہ لیکن اس کی فضیلت کیا ہے سفید بال کی فضیلت اسلام میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا بڑھاپے کے آثار یا سفید بال اس کو اوکھڑ کے مت پھینکو فإنه نور یوم القيامه اس لیے کہ یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گے یعنی بوڑھے انسان کے لیے دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو سفید بال اس کے ہوتے ہیں یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گے ومن شاب شیبتا فی الاسلام كتبت له بها حسنه وحط عنه بها خطیئه ورفع له بها درجه تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ بیان کی آپ نے فرمایا کہ جو انسان اسلام کی حالت میں بڑھاپا بڑھا پائے کہ جو مسلمان ہے اور مسلمان ہے اور وہ بوڑھا ہو جائے تو اسلام کی حالت میں وہ بڑھاپا پائے اس کے لیے اس کے بدلے میں بڑھاپے کے بدلے میں ایک نیکی کے لیے خود ہی بلاب اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور اس کی ایک برائی دور ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک در بڑھایا جاتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے یعنی نور اللہ کے ہاں ہوتا ہے اور مراتب اس کے بڑھتے ہیں اس کے گناہ ماف ہوتے ہیں اس کا درجہ بڑھتا ہے لہذا سفید بال کو اکھڑ کے پھینکنا نہیں چاہیے اس کو امام ابن حبان کیا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتف سفید بال متھیڑوں یشیب تن فی اسلام جو بھی مسلمان اسلام کی حالت میں بڑھاپا پاتا ہے اللہ کا نت لہو نور یومن تو قیامت کے دن یہ سفید بال کے ذریعے سے اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا قیامت کے دن جب لوگ نور سے محروم ہو جائیں گے اس وقت میں ان کو اپنے بڑھاپے کی بنیاد پر نور ملے گا یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک آدمی اپنے اسلام کو بڑھاپے تک سنبھالے رکھے کہ اس کا بچپن اس کی جوانی اس کا بُڑھاپا اور بڑھاپے کی حالت میں وہ اسلام پر باقی رہے یہی اس کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے یہی اس کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے اور اس کے بدلے میں اس کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کرے گا اس کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح ہے اسی طرح سے بڑھاپے میں اگر سفید بال ہوتے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ ان کو خزاب سے ان, کو ان میں خضاب لگائے خضاب لگانا کیا ہوتا ہے مہندی یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی فق کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی تو وہ رنگ لگا کر سرخ وغیرہ رنگ لگانا تو یہ رنگ لگا کر بالوں کو جو ہے سفیدی اس کی چھپائی جاتی ہے لیکن یہ کالا نہیں ہوتا ہے کیونکہ کالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو بڑھاپے میں خضاب لگانا خضاب کرنا بھی ایک اچھی چیز ہے جاوید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ات یہ ابھی یوم فتح مکہ فتح مکہ کے دن ابو کھافا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا یہ کون ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے والد ہیں وراثہ کا ثقامتی بیا بن ان کی داڑھی اور ان کے سر کے بال اتنے سفید تھے جیسے برف ہوتی ہے برف کی طرح ان کے بادل کی طرح یا برف کی طرح بالکل ایک دم سفید جو ہے ان کی داڑھی ہو چکی تھی فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑھاپے کو بدل دو ان کے بڑھاپے کو بدل دو یعنی ان کے سفید جو بال ہیں داڑھی کے یا سر کے بال جو ہیں ان کے ان, کے ان کی سفیدی کو ختم کرو ورج تن لیکن کالے رنگ سے بچو کالے رنگ سے بچو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں جب ایک دم سفید بال ہو جائیں جیسے برف ہو جاتی ہے برف کی طرح سفید پوری ڈاڑی پورا سب سفید ہو گیا اس آدمی کے لیے یہ بہت ہی معقد ہے کہ وہ خزاب کرے وہ ایک دم سفید اس کو نہ رہنے دے بلکہ خزاب اس میں کرے اور خزاب کے بارے میں وہ کالے رنگ سے بچے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کالا خزاب کرنا جائز نہیں اس دور میں ہم دیکھتے ہیں عام طور سے اس کو لوگ ایب نہیں سمجھتے ہیں آدمی کالا خزاب لگاتا ہے تاکہ اپنے بڑھاپے کو چھپائے کالا رنگ داڑھی میں بالوں میں لگانا جائز نہیں ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے بڑھاپے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شکایت سے روکے کے رکھے بڑھاپا خود ایک بیماری بن جاتا ہے اور جسمانی کمزوری کے سبب جسم کے اندر بیماریاں اور بھی جنم لینے لگتی ہیں ایسے وقت میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے تو ایک انسان کے لیے یہ جو وقت ہوتا ہے بڑا امتحان کا ہوتا ہے اس وقت میں اگر ایک انسان صبر کر لے اور اللہ کی شکایت نہ کرے تو یہ اس کے لیے جنت کا سبب بن سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جب بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں اس بیماری کے سبب سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے لیکن ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی شکایت کرے اور صبر نہ کرے تو پھر یہ کفارہ اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاح و سخت کہ جو آدمی اللہ سے تکلیف پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اپنی رضا اس کو عطا فرماتا ہے لیکن جو بندہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں تکلیف ڈالی بڑھاپا کیوں دیا جوانی میں اٹھا لیتا یا اللہ تو نے مجھ کو بیماریاں کیوں دی تو ایک انسان جب اللہ کی شکایت کرتا ہے اور اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے لہٰذا ایک آدمی کو بڑھاپے میں جب بیماریاں اور پریشانیاں اس کے ساتھ ہوں تو ایسے آدمی کو صبر کرنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے اور یہ برداشت کرنا تب آسان ہوگا جب آدمی اس کے اجر پر نگاہ رکھے کہ بڑھاپے کی تکلیفیں جنت کا دروازہ ہیں کہ اگر آدمی یہ سوچے کہ کسی طرح زندگی نکل جائے اور اس کے بعد موت ہے اور موت کے بعد پھر جوانی جنت میں کیا ہے بڑھاپا ہے جنت میں بڑھاپا نہیں ہے جنت میں ہر جنتی کی عمر تیس سے تینتیس سال کے درمیان میں ہوں گی تیس سے تینتیس سال وہی عمر جس میں ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں تو ایک دم جوانی ایسی عمر جس میں جسم ہٹا کٹا ہوتا ہے اور ایک انسان بالکل اس میں بیماری کا شائبہ اس میں نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بوڑھی عورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جا سکتی ہے بوڑھی جنت میں نہیں جا سکتی ہے تو عورت واپس لوٹی اور رونے لگی کہ بوڑھی عورت ہے مطلب جنت کینسل جنت میں نہیں جا سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اس کو بلایا کہا اللہ تعالیٰ تجھ کو جوان کر کے جنت میں ڈالے گا کیوں اس لیے کہ جنت میں بوڑھا نہیں ہے تو جنت میں جانے کے بعد جوان نہیں ہوں گے بلکہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل ہی کرے گا تو کیسے ہوں گے ایک دم جوان تو جنت میں بڑھاپا نہیں ہے لہٰذا ایک آدمی اگر بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہے بیماریاں اس کو ہیں تکلیف ہے کمزوری ہے اس میں نامید ہی نہیں ہونا چاہیے وہ یہ سوچے کہ بس موت تک ہے موت کے بعد پھر سے جوانی ہے اگر ہم دین پر ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے لہٰذا ایک آدمی کو آخری سانس تک اپنے دین کو بچائے رکھنا چاہیے یہی وہ دین ہے جس کے ذریعے سے دوبارہ ایک بہتر زندگی انسان پا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ بالکل چودویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت چہرے والے ہوں گے کوئی بڑھاپا اس میں نہیں نہ پیشاب نہ پاخانہ نہ تھوکنے کی ضرورت نہ بلغم نہ کچھ اس کے اندر کمزوری ہوگی وہ کھائیں گے پیئیں گے اور کھانا جو سارا کا سارا ہوگا ایک ڈکار لیں گے سارا حدم ہو جائے گا اور ان کو جو پسینہ نکلے گا اس پسینے میں بھی خوشبو ہوگی تو یہ جنتی زندگی ہے تو بڑھاپے میں آدمی اگر اس زندگی کے بارے میں سوچے تو اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا آسان ہوتا ہے تھوڑے دن رک جاؤ اس کے بعد جیسی موت آ جائے گی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا یہ امید اللہ سے رکھنا چاہیے تو امید اور عجر کا وعدہ انسان کو تکلیف برداشت کرنا آسان کر دیتا ہے جب آدمی کو واقعی لگے کہ اس میں تکلیف میں کیا ملنے والا ہے وہ تکلیف آسان ہو جاتی ہے آپ دیکھیں نو مہینوں تک ایک عورت اپنے پیٹ میں بچہ لیے پھرتی ہے سردی گرمی بارش کھانا پینا تکلیفیں اس کو ہوتی ہیں لیکن اس کی نگاہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھول سا بچہ ہم کو دے گا تو وہ جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کی خاطر بہت تکلیفیں برداشت کرتی ہے تو جنت اس سے زیادہ اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ جنت میں کیا نہیں دے گا تو ایک انسان کے سامنے اگر بدلا ہو تو تکلیف آسان ہو جاتی ہے اس حدیث کو امام اکبرانی اور امام الحاکم نے رواج کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ مناسب جو بھی علاج ممکن ہے وہ علاج کرنا چاہیے اس لیے کہ ہر بیماری کے لیے علاج موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکھا ان دواسی با دَوَا ادا بڑا اب ابن وجل امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کیا حدیث ہے آپ فرماتے ہیں لکھ ان دوا ہر بیماری کے لیے کچھ نہ کچھ دوا ضرور ہے ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے لیکن آپ کیا فرماتے ہیں فدا اسی با ادا جب بیمار کو اس کی بیماری کے مطابق دوا پہنچتی ہے برا ابی ادنی اللہ از وجل تو وہ اللہ از وجل کے حکم سے صحیح ہو جاتا ہے تو کہیں دوا ہوتی ہے ہم کچھ اور دوا کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ایک آدمی اب دیکھیے کتنے پیشنٹ آپ کو ایسے ملے ہوں گے زندگی میں کہ یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ سرجن اور اتنا بڑا ایم ڈی اور پی ایچ ڈی جو بھی ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے نہیں ہوا علاج چھوٹا سا کوئی ڈاکٹر تھا کوئی کونے میں اس کے پاس گئے اس نے کہا کچھ نہیں یہ پڑیا لو تین دن بعد ملو ایک دم ٹیک ہو جائیں گے اور واقعی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایسے کتنی لوگ بہت لوگ مسکرا رہے ہیں کیونکہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس آدمی جاتا ہے نہیں ہوتا کچھ یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر برے ہیں لیکن موافقت دوا کی نہیں ہو رہی ہے لیکن ایک چھوٹا موٹا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس کچھ دوائی ہوتی ہے وہ دوائی دیتا ہے قاعدے والا ڈاکٹر دوائی وہ دیتا ہے اور وہ دوائی استعمال کرنے سے آدمی صحیح ہو جاتا ہے دو چار دن میں آدمی صحیح ہو جاتا ہے تو یہ, یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ ہر مرض کی ایک دوا ہوتی ہے اور وہ دوا اور بیماری اگر موافقت اس میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے لہٰذا بڑھاپے میں جو تکلیفیں انسان تو ان بیماریوں کے علاج سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ خود انسان کو نہ اس کی اولاد کو بعض اوقات لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کا علاج بھی نہیں کرتے ہیں ضروری ہوتا ہے کہ علاج کریں لیکن وہ علاج نہیں کرتے ابھی کیا ان کا کتنا علاج کرنے کا ان کے پیچھے کتنا پڑنا ہے اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے لہذا آدمی کو چاہیے خاص طور سے اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کے سلسلے میں بیماری کے علاج میں کوئی کمی اور کوئی کسر نہ چھوڑے کوئی کمی اس میں نہ کریں اسی طرح سے ایک انسان جب بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائے اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے آخرت کے اعتبار سے اچھا گمان رکھے اور امید رکھے کیونکہ جیسے جیسے زندگی انسان کی ختم ہونے لگتی ہے بڑھاپا آنے لگتا ہے ڈر بڑھنے لگتا ہے اور اپنی زندگی کی غلطیاں کوتاہیاں اور جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور, اور ایک ایسی دنیا میں جانا ہے جو جہاں کبھی گئے نہیں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں اب کیا ہوگا وہاں معلوم نہیں کیسا ہوگا جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے تو یہ در آدمی کے دل کو لپٹ جاتا ہے اور دنیا کی تکلیفیں اس ڈر میں اور اضافہ کر دیتی ہیں کہ آدمی گویا کہ یہ سمجھنے لگتا ہے جیسے یہاں تکلیفیں وہاں بھی کبھی تکلیف ہوئی تو کیا ہوگا میرا تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو ایک انسان کو بڑھاپے کی عمر میں چاہیے کہ وہ اللہ تعال سے امید باندھے وہ اللہ سے اچھا گمان رکھے جابر بن اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ہی بھی سلا سلاثتی ایام میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے تین دن پہلے یہ کہتے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنے سالوں میں ہوئی ترسٹھ سال کی عمر آپ کی تھی تو آپ کو اپنی وفات کے تین دن پہلے تین دن پہلے میں نے یہ کہتے سنا تنہد احدم وجل تم میں سے کسی آدمی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھتا تھا یعنی اگر تم مرو تو اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ اللہ سے اچھا گمان رکھنا کیا ہے اللہ عذاب نہیں دے گا اللہ معاف کر دے گا کیوں اللہ کے کی نبی صلی اللہ اسم کی حدیث خود بتلاتی ہے کہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے سبقت رحمتی غب میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے ایک انسان دنیا میں زندگی جی لیا اور سردی گرمی خوشی غم سب دیکھ لیا اور تکلیف بڑھاپے کیوں اٹھا لیا اب اللہ کیوں اس کو عذاب دے گا کیوں اللہ اس کو تکلیف دے گا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یا فیال اللہ ان شکر تم تو اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا دیکھو قرآن کی آیت کا اتنا پاور فل آیت ہے ماں یا فیال اللہ ان شکر تم تو اللہ بھلا تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم اللہ کا شکر کرنے والے اور اس پر ایمان والے ہو تو اگر دو چیزیں اللہ نے فرمائی کہ اگر اللہ کا شکر تم کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو شکر اور ایمان تمہاری زندگی میں ہے اللہ کیوں تم کو عذاب دے گا تو بڑھاپے میں ایک آدمی اللہ نے جو نعمتیں اس کو دی ہیں اللہ نے دین دیا اور جو بھی گھر بار اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوشیاں اس کو دیں اللہ کا شکر کرے سب سے بڑی خوشی کس پر اللہ نے اسلام کی نعمت دی اور آدمی اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دی شک شبہ شیطان بڑھاپے میں آتا ہے اسی لیے جی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دعا کرتے تھے اللہ عن ادبی کا خبانی شیتانو اینڈل اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کہیں موت کے وقت شیطان مجھ کو خبت میں کنفیوژن میں مبتلا نہ کرتے ہیں موت کے وقت شیطان آدمی کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ٹائم ہے اب اس کو بگاڑ دو اللہ کے بارے میں اس کے دل میں برائی ڈال دو اور اللہ کے بارے میں مایوسی ڈال دو اللہ کے بارے میں ناراضگی ڈال دو اور اللہ سے اس کو دور کر دو تو ایک آدمی کو بُڑھاپے کے عمر میں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے تو آپ فرماتے تھے جو بھی آدمی اسے موت آئے تو اس حال میں آنا چاہیے کہ اس کا گمان اللہ سے اچھا ہونا چاہیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا ہماری پکڑ نہیں کرے گا اس گمان کے ساتھ آدمی کو بُڑھاپے میں جینا چاہیے اس کو امام مسلم نے ہے اسی طرح سے بڑھاپے میں آدمی کو چائے بازوں کا تکلیف ہوتی ہے آدمی کیا دعا کرتا ہے اللہ موت دے دے تکلیف سے اچھی کیا موت اس کو نہیں معلوم کہ موت اچھی ہے تکلیف اچھی ہو سکتا ہے اس کو تھوڑی زندگی مل جائے اور اس میں کچھ ایسا عمل کرے کہ جنت کے ایک دم اعلیٰ مرتبے کو چھو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا ایک آدمی کو تکلیف کی بنیاد پر موت نہیں مانگنا چاہیے بعض اوقات بڑھاپے میں پریشان ہو کر اور گھر والوں کی بھی بعض اوقات لاپرواہی آدمی دیکھتا ہے اولاد بھی اگر بری ہو تو آدمی پھر کیا کرتا ہے اے الہ ایسی زندگی سے تو موت اچھی اے اللہ دنیا سے اٹھا لے اے اللہ مجھ کو زمین سے ہٹا دے یہاں سے نہیں چاہیے مجھ کو یہاں پہ آدمی دعائیں اس طرح کی اللہ سے کرتا ہے ایسی دعا بڑھاپے میں نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمن لا تم کم ال ہوں تم میں سے کوئی انسان جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کے سبب اللہ تعالیٰ سے موت نہ مانگے تکلیفوں سے اکتا کر تکلیفوں سے پریشان ہو کر تکلیفوں سے گھبرا کر فرار کے لیے وہ اللہ سے موت کی دعا نہ کرے فن کا نالاب فلیق اللہ آینی ماکانہ تلخیات خیر علی و توفنی ڈاکان تلوفاط و خیر علی اگر اس کو دعا کرنے کو دل بہت بول رہا ہے چپ نہیں بیٹھا جا رہا تکلیف کی وجہ سے آدمی بعض اوقات تکلیف میں اس کو چاہتا ہے کہ وہ اپنے اپنے ایکسپریشن ظاہر کرے جو دل میں بات ہے کچھ زبان سے کچھ تو بولے تو تکلیف کے وقت اگر اس کو بولنا ہی ہے اور اللہ سے کچھ مانگنا ہی ہے تو پھر وہ ایسے طریقے سے مانگے کیا مانگے اللہ آینی الہ مجھے زندگی دے ما ماکان تلحیات خیر اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے زندہ رکھ یعنی کنڈیشنل دعا کرے کہ اے اللہ تو جانتا ہے میرے لیے زندگی اچھی ہے موت اچھی تو اگر میرے لیے جب تک زندگی اچھی ہے مجھ کو زندہ رکھ وہ توفنی اداکہ نہ تلوفا تو اللی. اور مجھے ایسے وقت میں موت دے جب موت ہی میرے لیے بہتر ہو یعنی اللہ کے حوالے کر دینا اور دونوں معاملات میں کیا زندگی خیر کے ساتھ موت بھی خیر کے ساتھ تو زندگی اور موت کے دونوں کے فتنے سے آدمی محفوظ ہو جائے کہ اللہ اچھی زندگی دے اور اچھی موت دے دے ایسی دعا اگر آدمی مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پریشان ہو کہ اللہ کب تک دنیا میں رکھے گا جلدی اٹھانا اس طرح کی دعائیں آدمی کرتا ہے نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی کے فیصلے پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے اور دعا کرے تو اس طرح کی دعا کرے اس کو امام البخاری اور مسلم نے رواج کیا ہے اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتمنى احدكم الموت تم میں سے کوئی آدمی موت کی چاہت نہ کرے تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنہ نہ کرے اما محسنا فلاعلہو يزداد اگر وہ آدمی نیک ہے تو اگر زندگی ملے گی اس کو تو اس کی بلائی میں اضافہ ہوگا و اما مصیعا فلاعلہو اور اگر وہ گناہ ہے تو بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے تو زندگی اس کے لیے بعض اوقات خیر ہوتی ہے لیکن اللہ سے وہ موت مانگتا ہے لیکن اگر ایک آدمی گناہ گار ہے اگر اسی حال میں اللہ اس کی دعا قبول کر لے وہ نہیں جانتا اس کا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے جہنم ہے یا جنت ہے بہت ممکن ہے اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں چلا جائے لیکن اگر اس کو تھوڑی سی زندگی مل جائے اور اس زندگی میں بہت ممکن ہے وہ اللہ سے واقعی توبہ کر لے اور اس کے گناہ معاف ہو جائے تو ایسا انسان جنت میں جا سکتا ہے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے موت نہیں مانگنا چاہیے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اسی طرح سے بڑھاپے کی عمر میں آدمی کو چاہیے کہ دنیا سے اپنی توجہ کو ہٹا کے نیک امال کی طرف کرے بعض اوقات ایک آدمی بڑھا ہو جاتا ہے لیکن دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلتی کبھی مال کی محبت کبھی عہدے کی محبت کبھی دنیا کے اعتبار سے لوگوں میں سیاسی محبت یہ اس کے دل میں چھا جاتی ہے اور وہ دنیا ہی میں پھنسا رہتا یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے بڑھاپے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کی توجہ دیں وہ اپنے اعمال کو بہتر بنائے وہ ایسے اعمال کرے جس میں قوت کم لگتی ہے اور اس میں نیکی اور ثواب زیادہ ہے آپ دیکھیں اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر انسان ہر مرحلے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے اور ایک انسان زندگی کی آخری حدوں میں اور بڑھاپے کی حدوں کو چھو رہا ہے ایسے وقت میں بھی وہ بڑی سی بڑی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے اللہ نے فرمایا و لدکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور ذکر سب سے آسان ترین چیز ہے آپ سوچئے کہ ذکر سب سے آسان ترین چیز ہے اور ذکر سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ نے دین کو اتنا آسان رکھا ہے کہ انسان مشکل سے مشکل حالت میں چلا جائے کمزور سے کمزور حالت میں چلا جائے اس وقت میں بھی وہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے اس کے پاؤں کہیں چل نہیں سکتے ہیں وہ کروڑ بھی لیکن اندر ہی اندر زبان سے اور اگر زبان بھی حرکت نہیں کر سکتی ہے تو دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر سکتا ہے اور یہی اللہ کی یاد اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ ساری نیکیوں میں سب سے افضل ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے تو بڑھاپے میں بعض اوقات بہت ساری نیکی آدمی نہیں کر پاتا ہے یہ بھی اسلام میں سہولت ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے نماز تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے تو لیٹ کے پڑ سکتا ہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے صدقات وغیرہ جو بھی ہیں یہ ایسے کام کر سکتا ہے کسی کے ذریعے سے نیابت میں کروا سکتا ہے تو بڑھاپا جب آدمی کو آ جائے تو آدمی کو دنیا کے پیچھے دوڑنے کی بجائے آخرت کی طرف دوڑنا چاہیے یہ اس کے لیے بڑھاپا خود ایک الارم ہوتا ہے کہ تمہارا وقت قریب ہے آدمی کو ایسے وقت میں جاگنا چاہیے بڑھاپا خود ایک بہت بڑا وعض اور نصیحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یو بات دن ہر بندہ اسی حال پر اٹھا جائے گا جس پر اس کی ہر بندہ قیامت کے دن اس حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے کیا ہی خوش قسمت انسان ہے کہ وہ نیکیاں کرتا رہے اور نیکیوں کے حال میں دنیا سے جائے اور کتنا بد قسمت انسان وہ ہے کہ جو دنیا میں پھنسا رہے یہاں تک کہ اس پر بڑھاپا آ جائے اور بڑھاپے میں بھی دنیا ہی میں لگا رہے آخرت کی تیاری کیے بغیر دنیا سے چلا رہے یہ بڑی بدقسمتی کی چیز ہے لہذا بڑھاپے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی اپنے ایام کی ترتیب بنائے اور یہ دیکھے کہ میں نے دنیا کرنا تھا بہت کر لیا اب بقدرِ ضرورت ٹھیک ہے اگر ذمہ داری اس پر ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی ساری طاقتوں کو آخرت کی طرف پھیر دے وہ اپنے قول کو اپنے عمل کو اپنی ساری عبادات کا اہتمام ہو کرتے ہوئے اپنے اعمال کو آخرت کی طرف پھینک دے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کو امام مسلم نے روایت کیا اسی طرح سے بڑھاپے میں انسان کو چاہیے کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو کوئی غلطیاں اس سے ہوئی ہیں اللہ تعالی سے توبہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے مالم یغر غرغر کے بارے میں علماء نے کہا کہ جب تک وہ غرغ غر اس طرح سے نہ کرنے لگے جب آدمی کا آخری وقت آ جاتا ہے تو اس کے نرخرے میں سے یہاں سے جو ہے آوازیں آنے لگتی ہیں جب تک کہ یہ حالت نہ آ جائے کہ اب جسم سے روح نکلنے والی ہے جسم سے روح نکلنے والی ہے اس حال تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ چاہتا تو توبہ بند بھی کر سکتا تھا کہ تیرا سال اب توبہ بند اس سے پہلے جو کیا کیا ہو نہیں آخری وقت ہے اور روح نکلنے میں ہے ایسے وقت میں بھی جب تک کہ ہوش ہواس انسان کے باقی ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے لہذا بڑھاپے میں انسان کو خوب توبہ کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر اس کے گناہ ہیں تو معاف ہو جائیں گے اور اگر گناہ نہیں ہے تو توبہ اس کے لیے مزید درجات کے بڑھنے کا سبب بنے گے اس کو امام احمد ترمی ابن ماجا ابن حبان ہاکم اور بحقی شعب المان نے رواج کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قال شیطان قال شیتان نے کہا اللہ سے وہ عزتی کا یا رب لا اب ابادی میرے رب تری عزت کی قسم کون قسم کھا رہا ہے شیتان قسم آج مسلمانوں میں سے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بچے کی قسم کبھی کبھی ماں قسم ہاں کبھی باپ قسم تو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا اسلام نہیں ہے نہ کعبے کی قسم آدمی کھا سکتا ہے تو کسی باپ دادا کی قسم کسی کی قسم ہم نہیں کھا سکتے ہیں اللہ کے سوا کسی قسم نہیں اگر قسم کھانے کی ضرورت ہو تو کسی قسم کھائے اللہ کی تو ابلیس یا شیطان جو ہے اس نے کیا کہا اے اللہ تیری اے میرے رب تیری عزت کی قسم لا عباد میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کی مسلسل کوشش کرتا رہوں گا کب تک مادہ مت ارواہ جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں باقی رہیں جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں باقی رہیں تو جب تک روح جسم میں ہے میں انہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خامخواہ ڈرتے ہیں کہ قبر میں بھی شیطان آتا ہے تو اس حدیث سے کی کیا معلوم پڑتا ہے کب تک شیطان بھڑکاتا ہے جب تک جسم میں روح موجود ہے تو قبر پہ جا کے آزان دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شیطان بھاگتا ہے اس طرح کی بات جو کرتے ہیں اب کیا ملتنی. کرے گا اس کا سب ہو چکا ہے تو اب اب اس کے لیے موقع نہیں ہے ارواہم فی اجسادی فقال الرب اللہ تعالی نے کیا کہا فقال الرب رب نے کہا وعزتی عزتی و شیتان نے عزت کی قسم کھائی اللہ کی اللہ نے بھی اپنی عزت اور کے ساتھ جلال کی بھی قسم کھا کے کہا میری عزت اور جلال کی قسم لا لروری میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے تیرا کہنا یہ کہ جب تک جان میں جان ہے ان کی تو بھٹکانے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے غلطیاں ان سے ہوتی رہیں گی لیکن غلطی ہونے کے بعد جب تک ان کی زندگی باقی ہے اور جب تک مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ضرور ان کی مغفرت کرتا رہوں گا تو اس حدیث سے بات معلوم ہے جس کو امام احمد یعلا اور حاکم نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے انسان جب تک زندگی اس کی باقی ہے اللہ اس کی مغفرت کرتا رہے گا جب تک کہ وہ مغفرت اللہ سے مانگتا رہے تو تھکنا نہیں کہ آدمی کا ہے بہت مغفرت مانگا اللہ سے اب کیا مانگے گا نہیں ہو سکتا ہے کچھ ایسی غلطی ہوئی ہو جس کو میں نے غلطی نہیں سمجھا اور اس سے مغفرت ضروری ہے تو آدمی کو آخری وقت تک اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے اسی طرح سے آدمی کو چاہیے کہ بڑھاپے میں جو جو وصیتیں ہیں وہ کر دے جیسے مثال کے طور پر آدمی وصیت کرے کہ اگر میری موت ہو جائے تو ماتم مت کرنا اور اگر میری موت ہو جائے تو پھر جنازے میں تاخیر مت کرنا اور میری موت ہو جائے تو دیکھو فلاں فلاں تم لوگ دین پر قائم رہنا شرک و بداعت سے بچنا اس طرح کی جو وصیت ہے آپ دیکھے صالحین شور بقرہ نے آپ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اور دوسروں نے بھی کی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں وصیت کی تو ایک انسان کو چاہیے کہ معلوم نہیں کب موت آ جائے خصوصاً اس دور میں آدمی بیٹھا ہے اور اچانک ہارٹ اٹیک آیا اور اس کو موقع بھی نہیں ملتا ہے کچھ بولنے کا تو ایک آدمی کو چاہیے جب اس کی بڑھاپے عمر آ جائے تو اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد کو اپنے متعلقین کو جو ضروری باتیں ہیں ان کی وصیت کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبيت لیلتین الا ووصیته مكتوبۃ عندہ جو بھی مسلمان ہے اس کے پاس وصیت کرنے کی کوئی چیز اگر ہے کوئی بات اس کے پاس ایسی جس کی وصیت وہ کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دو راتیں گزر جائیں اور اس کے پاس وہ وسیعت لکھی ہوئی موجود نہ ہو آدمی کو چاہیے کہ اپنی وصیت کیا کرے لکھ کے رکھے کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے دیکھو میری یہ وصیتیں ایک دو تین چار پانچ باتیں ہیں ان کا خیال رکھنا اور کسی کے پاس وہ وصیت رکھ دے تو اس طرح سے بھی یہ بھی سلف کا طریقہ رہا ہے کہ اپنی زندگی میں جو وصیتیں کرنا ہے آپ دیکھیے بہت سارے علماء نے وصیت کی ہے بعض لوگوں نے اس کو کتابی شکل میں بھی کہ اپنی وصیتیں انہوں نے لکھ کے رکھی تھی کہ میری موت ہو جائے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا تو اس طرح سے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بعد وفات کے بعد جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے وصیت کر دے اس کو امام البار مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے بڑھاپے میں آدمی کو چاہیے کہ جو امانتیں اس کے پاس رکھی ہوئی کسی کی ہیں اور اس حاصل سے جو قرضے اس کے پاس ہیں اگر اس کو لگتا ہے کہ معلوم نہیں آج ہیں اور کل نہیں تو ایسے آدمی کو برابر لوٹا دیں یا بتا دیں مثلاً اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی ہے لیکن معلوم نہیں کب جائیں گے تو وہ اپنے متعلقین کو بتا دے, دے کہ دیکھی میرے پاس یہ ڈائری ہے اس کے اندر فلاں فلاں کی امانتیں ہیں اور میری تجوری میں جو بھی پیسہ ہے لیکن یہ چابی ہے اگر میری موت ہو جائے تو ان لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لوٹانا بعض اوقات بہت سارے بزنس آدمی کے ہوتے ہیں اور اچانک آدمی کی موت ہو جاتی ہے اب لوگ مانگنے کو بھی ڈرتے ہیں اور نہیں مانگنے والے بھی اتنا اب اولاد پریشان ہوتی ہے کہ اس کو کیا دیا جائے کچھ بھی معلوم نہیں اگر آدمی اپنی زندگی ہی میں سب بول بتا کے دنیا سے چلا جائے تو اولاد کے لیے بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ جو امانتیں ہیں اور جو قرضے اس کے ہیں جیسے قرض ادا, ادا کر لیں قرض ادا کر لیں اگر اس کے پاس مال ہے قرضے ادا کر دے اور اگر مال نہیں تو اپنی اولاد یا جو بھی اس کے ماتحت اور متعلقین ہیں ان کو وصیت کر جائے کہ میری یہ جی کردے ہیں فلا, فلا کے دینے ہیں تم اگر تم سے طاقت بن پڑے تو ان کو ادا کر دینا تو اپنے بال وصیت کر کے جا سکتا ہے اللہ تعالی خرآ کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یا ان انت عبد الى الحا اللہ تعالی تم کو حکم دیتا ہے کہ تم حقداروں تک ان کی امانتیں پہنچاؤ جب وہ مانگیں اور دینے کا وقت آ جائے تو ان کی امانتیں ان کو لوٹا دو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرے اور ان کو ان کے حقداروں تک پہنچنے کی پہنچانے کی سبیل پیدا کرے اگر اس کو ڈر ہے کہ میری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کو بول کے مرے کسی نہ کسی کو بول کے پہرے سے رکھے لکھ کے رکھے کہ بھئی یہ یہ چیزیں ہیں یہ ان کی امانتیں ان کو لوٹانا ہے یہ قرض ہیں جن کو لوٹانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یو ب کل ادم بن شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے لیکن شہید کا قرض معاف نہیں ہوتا ہے قرض گناہ نہیں ہے لیکن یہاں پر بتایا گیا کہ گناہ بھی ہوگا تو معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ شہید کا قرض بھی معاف نہیں ہوتا ہے اس کا قرض بھی ادا کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ اب وہ گیا دنیا سے اس کا شہید ہے اس لیے اس کا قرض بھی چھوڑ دو نہیں وہ باقی رہتا ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا حقدار کو اس کا حق بھینا پڑے گا نہیں تو قیامت کے دن حقدار آئے گا اور اس کو اس کا حق دینا پڑے گا تو ایک انسان اپنی زندگی میں اگر ممکن ہے تو جو بھی قرض اس نے لیا ہے اس کو لوٹا دے اور اگر سبھی نہیں ہے اس کی واقعی نیت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا لیکن وہ اپنی زندگی میں وسیعت کر جائے کہ میرے قرضے ہیں ان کو ادا کر دینا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے بڑھاپے میں انسان کو چاہیے بلکہ ہر مرحلے میں زندگی کے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی عمر سے پناہ مانگے جس میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے اتنا بڑا ہو جائے اتنا لوگوں کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ایسا انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آنس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کان نبی اللہ علیہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے ان کلمات سے آپ اللہ کو پکارتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کیا دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بکا من البخل اے میں تیری پناہ مانتا ہوں کنجوسی سے بخل سے والکسلی اور سستی سے تھکن سے و واردل العمر اور ذلت والی عمر سے اور ذلت والی عمر سے یعنی اتنا بڑا آدمی ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور بہت تکلیف اس کو ہو ارد علی العمر القبر اور قبر کے عذاب سے وہ فطنطل محیہ المان اور زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تو اس کو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ان میں ایک چیز کیا ہے وہ ارد علی العمر سے عبد ہے یعنی ذلت کہ ایک انسان ایسی عمر کو پہنچ جائے کہ اس کو بہت ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑے اس کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے اور لوگوں کے اوپر اتنا ڈپینڈنٹ ہو جائے کہ وہ اپنے اندر شرم محسوس کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ مجھ کو ایسی عمر سے پناہ دے ایسی عمر سے مجھ کو بچا تو یہ کچھ باتیں تھیں جو بڑھاپے کے تعلق سے تھیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ایسی عمر سے پناہ جس میں ایک انسان اتنا زیادہ محتاج ہو جائے کہ اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سماج میں ہمارے گھروں میں ایسے جو افراد ہیں جن کو امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ ایسی عمر میں پہنچا دے کہ وہ بہت ہی تکلیف کی حالت میں ہوں ان کا خیال رکھنا گھر والوں کی ذمہ داری ہے یہ بوجھ نہیں ہے یہ جنت کی پوجی ہے ایسے جو افراد ہیں سماج میں جو ایسے بزرگ حضرات ہوتے ہیں یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ حدیث میں ہے کہ ایسے کمزور افراد کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری امت کی مدد کرتا ہے ان کی دعاؤں کے ذریعے سے ان کی نمازوں کے ذریعے سے ان کے اخلاص کی وجہ سے تو ایک انسان جتنا تکلیف میں ہوتا ہے اس کی دعا اتنی زیادہ قبول ہوتی ہے لہذا نوجوان کو چاہیے کہ وہ بزرگ کی عزت کرے احترام کرے اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت بنائیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عدا فرمائیں اقول احاد مصطفی اللہ علیہ ولکم